رسول رسول جو میں نے ارض کیا تھا کہ اس کا مشتاق اتم مشتاق کامل محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اس تصور کو بھی نتی کر لیجیے اپنے ذہن میں کہ یہاں وہ مشتاق کامل اس لیے ہے کہ آپ کی بے پوری نوع انسانی کی طرف ہوئی ہے آپ پہلے رسول اللہ کے جن کو بھیجا گیا ہے تمام نوع انسانی کے لیے وما ارسلنا کا اللہ کا فقر اللہ سے بشیرم اب آئیے دوسری بات کی طرف بالخدا بھیجا گیا آپ کو دو چیزوں کے ساتھ الخدا یہ ہدایت در حقیقت اس کا تعلق ہے اس کی تکمیل جو قرآن پر ہوئی ہے اس کا تعلق ہے انسان کی علمی ترقی کے ساتھ فکری اور ذہنی اعتبار سے فکر اور ذہن ایک ہے سائنسی ترقی فزیکل سائنسز ٹیکنالوجی ایک وہ علم ہے علم القدان ہے ایک ہے فکری ترقی فکری ارتقاء ذہنی ارتقاء کہ جو حقیقت کا ادراک کرنا چاہتا ہے بحثیت کل یہ کائنات کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس کی ابتدا کیا ہے اس کی انتہا کیا ہے انسان کی حقیقت کیا ہے آیا یہ محض ایک حیوان ہے یا کوئی بنیادی فرق ہے کوئی کوالیٹیٹو ڈفرنس ہے حیوانات میں اور انسان میں پھر انسانی زندگی کی حقیقت کیا ہے کیا یہ بس صرف پیدائش سے موت تک کے وقفے کا نام ہے یا یہ کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی انسان کا کوئی وجود کہیں تھا اور یہ کہ موت کے بعد بھی انسان کا کوئی تسلسل ہے اس کے وجود کا یہ بنیادی سوالات ہیں ان سوالات کے بارے میں فلسفہ حکما یہ بہرحال کوشش کرتے رہے غور و فکر کرتے رہے دماغی جو ہے گھوڑے دوڑاتے رہے چاہے وہ مشرق میں ہو مغرب میں ہو کوئی کنفیوشس ہو کوئی گوتم بدھ ہو گوتم بدھ کے بارے میں تو ایک گمان یہ بھی ہے کہ شاید وہ اللہ کے نبی ہو اللہ عالم سکرات ہو بکرات ہو اور ہو حکمہ فلسفہ یہ سب کے سب جنہیں سیجز بھی آپ کہتے ہیں انگریزی میں یہ سب غور کرتے رہے سوچ بچار کرتے رہے اور در حقیقت اس کے لیے آخری رہنمائی کب آئی ہے اس میں میں نے اپنے اس کتاب سے میں بھی جس کا تذکرہ میں کر چکا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بے شک اس میں سرات کے ساتھ حوالے دیے پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب کا کہ اچانک ایک روز انہوں نے مجھ سے کہا شام کے وقت عام طور پر میرے آ جاتے تھے کہ یہ بارہ سو برس جو ہے تاریخ انسانی کے نہایت پروڈکٹیو ہیں ذہنی اور فکری اعتبار سے چھ سو قبل مسیح اور پھر چھ سو عیسوی حضرت مسیح سے چھ سو سال پہلے اور حضرت مسیح کے چھ سو سال بعد یہ بارہ سو برس ایسے ہیں کہ اس میں انسانی فکر اور سوچ اور فلسفیانہ جتنا بھی غور و فکر تھا وہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا اس کے بعد نہ کوئی نیا فلسفہ دنیا میں پیدا ہوا ہے یہ سارے فلسفے جو آج جو ہیں بڑے بڑے بھاری برکم ناموں سے پیش کیے جا رہے ہیں یہ وہی پرانی شرابیں ہیں نئے لیبلوں کے ساتھ اور نئی بوتلوں میں ورنہ کوئی نیا فلسفہ کوئی نئی بات اس فکر کے اور فلسفیانہ فکر کے میدان میں اس کے بعد نہیں کہی گئی انہوں نے ذکر نہیں کیا میں فوراً چونک گیا اور میں نے محسوس کیا کہ اگر یہ حقیقت ہے تو اس کا تو تعلق ہے ختم نبوت کے ساتھ لیکن چھ سو دس میں حضور پر وہی شروع ہو رہی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ چھ سو قبل مسیح سے لے کر اور چھ سو عیسوی تک یہ فکر ہے انسانی انسان بحثیت انسان فلسفیانہ فکر کے اعتبار سے جہاں تک رسائی حاصل کر سکتا تھا کر چکا تھا گویا کہ اس کے بعد یہ الخدا کا نظور شروع ہوا ہے کہ فکر انسانی اپنے ذہن کے اپنے گھوڑے دوڑا کر جہاں تک پہنچ سکتی تھی پہنچ چکی ہے اب ہے الخدا اسی اعتبار سے ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے یہ بھی میں آپ سے ارض کر دوں کہ پروفیسر ایم ایم شریف صاحب کی کتاب ہے اس میں بھی میں نے دیکھا کہ بالکل یہی بات موجود ہے کہ یہ بارہ برس جو ہیں ہے نہایت پروڈکٹیو سارے فلسفے جو ہیں ادھر حقیقت اس دور میں پیدا ہو چکی گویا کہ بات صرف چشتی صاحب کی نہیں ہے بلکہ یہ کہ دوسرے لوگ بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک اور مسئلہ جو مجھ پر منکشف ہوا وہ یہ ہے کہ اس کا ایک گہرا تعلق ہے قرآن مجید کی محفوظیت سے یعنی یہ کہ یہ بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ تورات انجیل، زبور اور ان سے بھی بڑھ کر سوف ابراہیم وہ تو تورات سے بھی بہت پہلے آئے ان کو یہ حق حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں فریاد کریں شکایت کریں کہ اللہ ہم بھی تیری کتابیں اور قرآن بھی تیری کتاب لیکن تو نے قرآن کی حفاظت کا اہتمام کیا ہماری حفاظت کا اہتمام نہیں کیا ہمارے ساتھ یہ سوتیلی بیٹیوں والا سلوک کیوں ہوا شکوا کرنے کا حق تو حاصل ہے اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کا ذمہ لے لیتا تو ان میں تحریر ممکن نہیں تھی اور دوسری طرف اگر اللہ ہی قرآن کی حفاظت کا ذمہ نہ لے لیتا تو قرآن مجید کا وطن بھی یقیناً اس کے اندر بھی کرپشن جو ہے کسی نہ کسی طرح سے پیدا ہو جاتے ہم خود پڑھ کر اس میں تحریف کرتے مانوی تحریف اور مانوی الحاق اس کا تو میں تذکرہ آئے اس آیا مبارکہ کے حوالے سے بھی کر چکا ہوں تو کیوں نہ ہم وطن میں بھی تبدیلی کر دیتے لیکن اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا اندان نہان النزل نہ کا غور کیجیے کہ اندن نہن النزل ذکر یہ تو مشترک ہے توراف بھی تو اللہ نے نازی کی ہے سورہ معدہ میں وضاحت کے ساتھ فرمائے اندر توراط فیحا ہدم و نور اور ہم نے ہی انجیل اتا کی تھی عیسا کو اس میں ہدایت اور نور اس میں بھی تھا لیکن یہ کہ قرآن مجید کے بارے میں انا نہ نزلنا ذکر و انا الح الحافظ اس کی وجہ کیا ہے کہ در حقیقت یہ سابقہ کتابیں گویا کی کتاب ہدایت کے ابتدائی ایڈیشن تھے یا یوں کہیے کہ ابھی ہدایت ہدایات دی جا رہی تھی انٹرم پیریڈ کے لیے جب تک تمہارا فکر اور شعور اپنی پختگی کو نہ پہنچ جائے جب تک تم ذہن بالغ نہ ہو جاؤ یہ درمیانی عرصے کے لیے یہ ہدایات ہیں اور بڑا پیارا لفظ ہے کمانڈمنٹس یہ آکام کچھ دیے جا رہے ہیں تمہیں ان پر عمل کرو باقی اصل الخدا ہے یہ فائنل ایڈیشن اس کتاب ہدایت کا جب وہ آئے گا اس کو محفوظ کیا جائے گا اس لیے کہ اس سے پہلے ظاہر بات ہے کہ ان کی حفاظت کی کوئی ضرورت نہیں تھی جبکہ وہ محمن جو ہے اصل کتاب کامل ہدایت والی کتاب ابھی آنے والی ہے یہی بات میں نے ارض کی تھی اور بعض قادیانیوں کے سامنے بھی جب یہ بات آئی ہے تو ایک دفعہ تو وہ ہکا بکا رہ جاتے کہ انہوں نے جو تسلسل وہی کا جو ہے نظریہ ایجاد کیا اقلی اعتبار سے ایک دلیل دی تھی کہ وہی ہدایت کا ذریعہ ہے کیسے ممکن ہے جبکہ انسان ابھی دنیا میں موجود ہیں اور جو گمراہ کرنے والی قوت ہے شیطان لڑین اس کو تو ہے قیامت تک کے لیے تو ہدایت دینے والا سلسلہ بند کیسے ہو جائے اس کا جواب یہی ہے کہ دو میں سے ایک بات مانو یا تو یوں کہو کہ قرآن میں ہدایت کامل نہیں ہوئی لہذا ابھی وہی کا تسلسل لازمی ہے منطقی طور پر ابھی کامل نہیں ہوئی یا یوں کہو کہ وہ کتاب ہدایت القرآن وہ محفوظ نہیں ہے اس میں تحریف ہو گئی ہے. لہذا اب ضرورت ہے کسی نبی کی کہ وہی کے ذریعے سے وہ صحیح ہدایت جو ہے اس کو دوبارہ ریوائو کیا جائے دو میں سے ایک بات مانو گے تو اس کھڑکی کے کھولنے کا جواز پیدا ہوگا عقلی اعتبار سے وہی کی کھڑکی کو اور اگر ایک انسان یہ تسلیم کرے کہ ہدایت قرآن میں کامل ہو گئی اور قرآن محفوظ ہے تو اب کوئی منطقی جواز گئی ہے کوئی عقلی دلیل نہیں ہے کہ اس وحی کی کھڑکی کو کھولنے کے لیے کوئی جواز پیدا ہو سکے تو یہ میں نے اسی لیے وضاحت کی ہے کہ یہاں جو ہے نبوت کی تکمیل بہ مانا کہ ہدایت کامل ہو گئی الخدا میں یہ تکمیل نبوت کا مظہر ہے ہوزی عرص ال رسول پہلا مظہر یہ کہ آپ کی برست ہے پوری نوع انسانی کے لیے آپ اللہ کے پہلے اور آخری رسول ہے کہ جو تمام انسانوں کے لیے موس ہوئے تکمیل نبوت کا سب سے بڑا مظہر کیا ہے کہ آپ پر ہدایت کامل ہو گئی اور اس کو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خود اللہ نے گارنٹی دے دی کہ محفوظ کر دیا گیا تیسرا جو معاملہ ہے مدین الحق اور میں اس سے پہلے ایک نشست میں تذکرہ کر چکا ہوں کہ سورہ معدا کی تیسری آیت میں جو مفہوم آیا ہے اور دونوں مضمونوں کو یکجا کیا گیا ہے ال یوم اکمل لکم دینکم و حتمم تو علئے نعمتی تو یہ دو آیتوں جو سورہ توبہ میں بھی ساتھ ساتھ آئی ہیں اور سورہ سخ میں بھی ساتھ ساتھ آئی ہیں وہ و متم نور اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ دین حق جو ہے اس کا اظہار اور اس کا غلبہ تو گویا کے سورہ مائدہ کی آیت نمبر تین کے الفاظ میں ان دونوں پہلوؤں کو جمع کر دیا اکمال دین اور اتمام نور اتمام نعمت یہ جو اکمال دین ہے اس کا تعلق جو ہے تمدنی ارتقاء کے ساتھ ہے اس لیے کہ انسان ایک زمانے میں یوں سمجھ یہ کہ جبکہ ابھی ہم غاروں میں رہتے تھے ہمارے آباؤ و اجداد تو کسی نظام اجتماعی کا کوئی تصور ہی نہیں تھا کوئی میونسپیلٹی تک نہیں تھی کوئی کارپوریشن بھی نہیں تھی نہ کوئی سڑکیں نہ گلیاں نہ ان کی صفائی نہ ان کی روشنی کوئی سوال انفرادیت ہی انفرادیت تھی کا د مونار سروے جو شزار میں رہ رہا ہے اس کے بیوی بچے ہیں وہ وہاں کا بادشاہ ہے ہاکے میں مطلق ہے مختدر اعلیٰ ہے وہی مالک ہے وہ کہ کوئی اجتماعی نظام نہیں تھا یہاں سے نو انسانی نے اجتماعیت کا تمدنی اور عمرانی سفر شروع کیا ہے اس کا ارتقا شروع ہوا پہلے قبیلے کا تصبر آیا شیخ قبیلہ ہے اس کا حکم ماننا ہوگا قبیلے کی کچھ روایات ہیں آپ اس قبیلے کے ہیں آپ کو ان روایات کی پوری طرح پابندی کرنی ہے آپ کے قبیلے کا فلاں قبیلے کے ساتھ یہ معاہدہ ہے آپ کو پسند ہے یا نہیں ہے آپ کو بہرحال اس کی پابندی کرنی ہے اس لیے کہ آپ کا قبیلہ یہ معاہدہ کر چکا ہے چاہے آپ کا ذاتی طور پر کتنا ہی کوئی شخص دشمن ہے آپ کے قبیلے نے اس کو پناہ دے دی ہے اب آپ اس کے خلاف اقدام نہیں کر سکتے گویا کے شخصی آزادیوں پر اب شروع ہوئیں جب اجتماعی تصور جو ہے اس کا آغاز ہوا اس سے آگے چل کر مختلف قبیلوں نے ایک شہر میں آ کر ڈیری لگائے تو گویا کہ چھوٹی سی شہری ریاست کا تصور وجود میں آیا ہر قبیلہ اپنی جگہ پر ایک اجتماعی یونٹ ہے لیکن یہ کہ یہ اگر تین یا چار یا پانچ قبیلے آباد ہو گئے تو ان کے مابین کچھ نہ کچھ اصولتے ہیں یہ گویا کہ یوں سمجھ یہ کہ کانسٹیٹیوشن جسے آپ کہتے ہیں دستور اس کی پرمٹیو جو ہے شکلیں شروع ہو گئی جبکہ ایک شہر میں چند قبائل رہنا شروع کیا جیسے کہ مدینہ منورہ جو ہے حضور کے زمانے میں حضور کی آمد سے قبل یسرف جو ہے وہ پانچ قبیلوں کا شہر تھا اس لیے وہ ایک ریاست کی صورت میں تھا جبکہ مکہ مکرمہ ایک قبیلے کا شہر تھا یہ بڑا فرق ہے پرمیٹو تھا مکہ مکرمہ اس تمدنی ارتقاء کے اعتبار سے اور ایک اگلے مرحلے پر تھا مدینہ منورہ تمدنی ارتقاء کے اعتبار سے اور وہاں کی یہ بات بڑی عجیب لگے گی آج بھی کہ وہاں یہ طے تھا کہ بڑا قبیلہ حضرت کا چھوٹا قبیلہ حوص کا اگر کوئی اوسی جو ہے خزرتی جی کو قتل کر دے تو تین گنا دیت دینی پڑے گی اور اگر کوئی خزرتی جی جو ہے وہ اوسی کو قتل کر دے تو اس کے مقابلے میں ایک بٹا تین دیت کا حقدار ہوگا صرف اور اس میں ظاہر بات ہے کہ جو بھی جوان ہوں گے اوس کے ان کا خون کھولتا ہوگا کہ کیا میری جان کی قیمت جو ہے اس خزرتی جی جوان کی قیمت سے جان کی قیمت سے جو ہے وہ ایک بٹا تین ہے تہائی ہے لیکن قبیلے نے طے کیا ہے معاملہ اگر یہاں رہنا تو ماننا ہوگا اس سے آگے چل کر تمدنی ارتقا میں پھر عظیم امپائر قائم ہوئی ہے حضور کا زمانہ وہ ہے کہ جہاں تک جزیرہ نمایاں عرب کا تعلق ہے وہاں تو کوئی امپائر نہیں تھی لیکن اس کے سر پر دو امپائرز مسلط تھیں جزیرہ نما عرب کے شمال میں اور یہ عرب ہی ممالک تھے عراق عرب شام عرب شام عرب جو ہے سلطنت روما کے تحت ہے عراق عرب جو ہے سلطنت ایران کے تحت ہے دو عظیم امپائر دو سپر پاورز اپنے وقت کی اب بادشاہ ہیں ان کے محل ہیں جاگیردار ہیں ان کے بھی جو ہے بڑے اللّہ تللے ہیں ان کے عیش ہیں اور بیچارا کاشتکار جو ہے وہ اپنا خون پسینہ ایک کر کے جو کما رہا ہے جاگیردار کے کارندے آتے ہیں لائن شیئر وہ لے کر چلے جاتے ہیں اس کاشتکار کے بیوی با... بچوں کو شاید سال بھر کے دانے بھی پوری طرح باقی نہیں بچے لیکن یہ کہ عیش کے ایوان جو ہے وہ سج رہے ہیں یا جاگیردار کے یہاں یا جاگیردار کے ہاں سے حصہ ہستی پہنچ رہا ہے بادشاہ کو اب اس کی فوجیں ہیں سٹینڈنگ آرمیز ہیں ان کا جو بھی جو شان و شکو ہے یہ سارا کچھ جو ہے پومپنڈ شو ہے وہ در حقیقت ان کسانوں اور وہ جو کام کرتے تھے بیٹھ کر کوئی کرگے کے اوپر بیٹھ کر, کر کپڑا بن رہا ہے ہیوی ٹیکسیشن ہے ان کے اوپر ان سے محصول لیے جا رہے ہیں ان کا خون پسینہ ہے جن سے یہ ایوان سجے ہوئے یہ انتہائی ظالمانہ نظام تھا کہ جو اپنی پوری شدت کے ساتھ اس وقت دنیا میں قائم ہو چکا تھا جب حضور صلی اللہ عالظ کی بے ہوئی اس کے بعد نو انسانی نے صرف ایک قدم اور آگے بڑھایا ہے اور وہ یہ کہ حکومت اور ریاست کے درمیان ایک فرق کانسیپٹ آف اور حکومت در حقیقت ریاست کا صرف ایک انتظامی ادارہ ہے اور شہری وفادار ریاست کا ہوتا ہے حکومت کا نہیں حکومت بنانا قائم کرنا یا ختم کرنا اس کا حضل و نسل یہ تو شہریوں کا حق ہے یہ ہے تمدنی ارتقا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوا ہے لیکن یہ کہ نظام زندگی پر انفرادیت پر نظام اجتماعی کا تسلط بتمام و کمال قائم ہو چکا تھا لہذا یہ وقت تھا کہ اب نظام اجتماعی کی اس اہمیت کی وجہ سے وہ نظام عدل اجتماعی جو ہے بتمام و کمال نو انسانی کو دے دیا جائے اس سے پہلے کوئی اجتماعیت اس طرح کی تھی ہی نہیں کہ نظام اجتماعی دیا جائے لہذا اب وہ دین الحق جو ہے کامل ہوا ہل یوم مل لکم دیم یہ وہ نظام ہے جس میں کوئی ریپریشن نہیں ہے کوئی استبداد نہیں ہے کوئی مستقبرین نہیں ہے کوئی مستدافین نہیں ہے یہ وہ نظام حق ہے کیلا یقون دولتم بینر لگ رہی آئے بن کو کہ یہاں نہ کوئی مترفین ہے نہ محرومین ہے ایسا نہیں ہے کہ دولت جو ہے وہ صرف سرمایہ داروں ہی کی اخباب گردش کر رہی ہو یہ وہ نظام ہے کہ جس میں معاشرتی نظام جو ہے عورت کو اس کی اپنی خلقت کے اعتبار سے آخر اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا ہے جیسا ویسے ہی اس کے حقوق کو فرائست کا تعین کیا گیا ہے اور مرد کو اس کی خلقت کے اعتبار سے ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں ہر روامول عال اور خاندان کے ادارے کا سربراہ مرد کو بنایا گیا ہے یہ ایک مکمل نظام کی شکل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین الحق کامل کر کے دے دیا گیا گویا کہ یہ تیسرا مظہر تکمیل رسالت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلا یہ کہ آپ کی وے پوری نوع انسانی کے لیے دوسرا یہ کہ آپ پر وہ ہدایت کامل ہو گئی الہدا کی شکل میں اور اسے محفوظ کیا گیا تیسرے یہ کہ آپ پر دین ایک کامل نظام اجتماعی کی صورت میں جو عدل اور نوٹس پر مبنی ہے اس کی تکمیل ہو گئی الیوم ماکمل تو لکم دینکم واتممت تو الحکم احمتی و رضی تو لکم الاسلام اسلامہ دینا نظیر تو لکم الاسلام مذہب نہیں نظیرت لکم الاسلام دینا دین کی حیثیت سے اسلام ہم نے قبول کر لیا ہے تمہارے لیے تاقعام قیامت دو مظاہر جو ہیں ختم تکنیل رسالت کے ان کا تعلق ہے اتمام حجت کے نقطۂ عروج پر پہنچنے سے یہاں چونکہ وقت بہت کم رہ گیا ہے میں صرف اجمان تذکرہ کروں گا اگلی نشستوں میں پھر اس کی وضاحت کا موقع آئے گا ایک تو اتمام حجت ہمیشہ ہمیش کے لیے بتمام تمام و کمال کر دیا گیا پوری نوع انسانی پر کہ وہ نظام حق دین حق عدل اجتماعی کا وہ کامل نظام عاملا قائم کر کے اس کی ایک عملی ڈیمونسٹریشن کر دی گئی تاکہ یہ نہ کہا جا سکے کہ بات کتابوں میں لکھی ہوئی بڑی اچھی نظر آتی ہے عاملا ناممکن ہے یوٹوپیا ہے ایک خیالی جنت ہے اچھے سے اچھی بات کہی جا سکتی ہے اصل میں تو حجت تب بنتی ہے جب جبکہ اس کا عملی نمونہ پیش کیا جائے جیسے انفرادی اعتبار سے ہر نبی نے حجت قائم کی ہے اپنے ذاتی کردار کے اعتبار سے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہی کر رہا ہوں جس بات کی تمہیں دعوت دے رہا ہوں اس پر خود عامل ہوں میرے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں اسی طریقے سے یہ نظام اجتماعی اگر صرف کتاب میں لکھا ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نوع انسانی کو عطا کر دیا جاتا وہ حجت نہ بنتا ہے لیک ہیرہ غالب بھی کے حوالے سے چوتھی بات نوٹ کر لیجیے کہ غالب کرے قائم کرے نافذ کرے اس کا ایک عملی نمونا دکھا اب میں صرف اظہار تعصف کے لیے از کر رہا ہوں کہ یہی بات کبھی کہی تھی علامہ اقبال نے کہی تھی پاکستان کے بارے میں جب خواب دیکھا تھا انیس سو تیس میں پاکستان کا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے شمال مغربی علاقے میں ایک آزاد مسلمان ریاست کا قیام یہ ڈیسٹنی ہے یہ تو ایک شدنی امر ہے یہ تقریر مبرم ہے اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں ایک موقع مل جائے گا کہ اسلام کے پردے پر دور ملوکیت میں اسلام کے چہرے پر اسلام کی اصل تعلیمات پر دور ملوکیت میں جو پردے پڑ پر گئے تھے انہیں ہٹا کر اسلام کی ایک صحیح تعبیر اور صحیح تصویر اور اس کی تعلیمات کا صحیح نمونہ دو انسانی کے سامنے پیش کر دیتا یہ تو انیس سو تیس کے خطبے کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں قائد اعظم کی طرف بھی وہ الفاظ منسوب ہیں اگرچہ میں معین حوالہ اس وقت نہیں دے سکتا کہ ہم پاکستان اس لیے چاہتے ہیں کہ عہد حاصر میں اسلام کے اصول حریت و اقوت و مساوات کا ایک عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر یہ دوسری بات ہے اور یہ ایک یوں سمجھیے کہ مرسیا ہو جائے گا اگر میں اس پر کچھ کہنا شروع کروں کہ جو عرصہ بیت چکا ہے سینتالیس برس ہو چکے کمری حساب سے لیکن وہ نمونہ تو کہیں آس پاس بھی نہیں ہے اور اسی کی صدا ہم بھگت چکے ایک عذاب کا زبردست کوڑا ہماری پیٹھ پر پڑ چکا اور اگر یہی بہ نروت و مردنا اگر یہی ہماری روش جاری رہی تو پھر یہ کہ دوسرے اور عظیم تر سزا کے لیے بلا نزیق الحمن الزاب الدنا جور البل اکبر <الْأَكبر> اذاب الدنا سے تو ہمیں ہوش نہیں آئی ہم نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا اذاب اکبر کے مستعق ہو گئے یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فضل و کرم سے ابھی مولت عطا کر دے تو یہ حجت ہے میں نے اپنے اس کتاب میں کچھ شواہد پیش کیے ہیں گاندھی نے جو کچھ کہا ایم ایل رائے نے جو کچھ کہا ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے جو کچھ کہا پھر خود این جی ویلز نے جو کچھ کہا ہے جہاں تک اس نظام کا تعلق ہے واقعہ یہ ہے کہ نو انسانی کے زمیر پر اللہ تعالی کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہمیش کے لیے حجت قائم کر دی ہے کہ اس سے بہتر نظام کوئی نہیں اور دوسری جو حجت ہے جو تمام و کمال قائم ہو چکی ہے وہ امت محمد پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس حجت کا تعلق اس بات سے ہے بڑی لطیف حقیقت ہے اور اس سورہ مبارکہ کا جو اگلا حصہ اب آ رہا ہے جس میں جہاد کی دعوت ہے للکار ہے جہاد کی اس کا تعلق اس سے ہے کہ یہ کارنامہ حضور نے خالص انسانی سطح پر محنت و مشقت اور ایسا و قربانی اور جد و وجہد کے ذریعے سے پورا کر کے دکھایا ہے اس کارنامہ محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم معجزے کا عمل دخل نہ ہونے کے برابر ہے اصل موجدہ یہی ہے قرآن مجید میں بار بار آتا ہے کہ یہ لوگ آپ سے موجودہ چاہتے ہیں نبی کہہ دیجیے ہم نہیں دکھائیں گے یہاں تک بھی یہ سورہ نام میں کہ نبی اگر آپ کی طرف آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا ہے کہ انہیں اس طرح کا بوجھا دکھا دیا جائے تو اگر آپ میں طاقت ہے تو آسمان میں سیڑھی لگا لیجئے زمین میں سرنگ لگا لیجئے اور کہیں سے لے آئیے نشانی ہم نہیں دکھائیں گویا کہ یہ ہے مانوی ہدایت یہ ہے بوجھدا البتہ یہ کہ انسانی محنت انسانی مشقت جہاد کے تال جانے دے کر مشقتیں جھیل کر قربانیاں دے کر مارے کھا کر گالیاں سن کر خود جسد محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھرا ہوا ہے خود آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں آپ کے بہترین محبوب ترین جو ساتھی تھے ان کے جانوں کا نذرانہ آپ نے دیا ہے تب کہیں جا کر یہ انقلاب آیا یہ حجت ہے امت پر کہ اب جو تمہیں ذمہ داری چھپی جا رہی ہے یہ اظہار الدین ہم جیسا کہ میں پچھلی نشست میں عرض کر چکا ہوں میں تمام و کمال تو اس وقت ہوگا جب کل روئے عرضی پر اللہ کا دین اسی طریقے سے غالب ہو جائے اور اسی طرح اللہ کے دین کا بول بالا ہو جائے جیسے کہ اس وقت جزیرہ نمایا عرب میں ہو گیا تھا اس اور اس کے بعد خلافت راشدہ کے دوران ایک اور بہت بڑے علاقے میں ہو گیا تھا جب تک کہ پورے پورے عرضی پر یہ کیفیت نہیں ہوتی وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے پورے توحید کا اتمام ابھی باقی ہے اور اب ظاہر ہے کہ یہ امت کو کرنا ہے اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا موزے امبیا سے مختصر رسولوں کو دیے جاتے تھے امت کو نہیں دیے جاتے نصرت ہے آ سکتی ہے لیکن نصرت اسی وقت آئے گی فدای بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی لیکن نسرت آتی ہے جب کہ انسان لوگ جہاں نثار وہ سب کچھ اپنا اللہ کی راہ میں صرف کر دے اور لگا دے کسی چیز کو بچا کر نہ رکھے تو بچا بچا کے نہ رکھے سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز پر ہے نگاہ آئینہ ساتھ میں اپنا سب کچھ لگا دیجئے کھپا دیجئے پھر نسرت آئے گی ہند تنسر اللہ ینسرکم و یہ سب تقدام کوں لیکن محنت و مشقت کرنی پڑے گی قربانیاں دینی پڑے گی جد و جہد کرنی پڑے گی یہ ہے جس سے کہ اگلی آیت کر اب قائم ہو جائے گا یا یوہلدینہ منوہن عدالم الا تجارت تنجی کم ان علیم تو منہ و رسول ہی و تجاحد نفیس ابیب اللہ بے ہم والم والف کم یہ امت جو ہے امت مسلمہ پر ہمیشہ ہمیش کے لیے حضور کی طرف سے حجت ہے کہ میں نے خود بھوک اور پیاس برداشت کی ہے میں نے فاقے جھیلے ہیں میں نے پتھراؤ جو ہے اپنے جسم کے اوپر جھیلا ہے برداشت کیا ہے میں نے کون سی سختی ہے جو میں نے یہ لی بلکہ آپ کی ایک جو حدیث ہے کہ تمام انبیاء اور پر جو مسائب آئے ہیں تنہا مجھ پر وہ سب کے سب آئے ہیں۔ اس کے بعد ہی تو اللہ کے دین کا بول بالا ہوا ہے تو گویا کہ انسانی ہیومن ایفرٹ اور ہیومن اسٹرگل کے لیول پر جد و کر کے رحو عل دین کلیہ کا جو مقصد بے محمدی تھا صلی اللہ علیہ وسلم وہ پورا کیا ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے رضی اللہ تعالی علوم و اجمعین بارک اللہ علی وم فرقرآن راضیم و نفانی ویا کم بلایات وسیقی حقیق